اب مجھے آوازیں ریکارڈ کرنی چاہیے اسی کے ساتھ ہے نہیں وہ ایک ٹیپ پہ تو اماں کی آواز تھی اور باقی ٹیپ خالی تھا میں نے کہا بھی اس کو بھرت لو اس کو بیوی بچوں کو بٹھایا بات کرو وہ ختم ایک دوست شام کو آیا تو وہ ڈاکٹر تھا وہ گاتا تھا وہ بھی بیٹھ کر یہ گانا گا ایک صاحب آئے وہ لطیفے بیان کرتے تھے میں نے کہ لطیفہ بیان کرو وہ لفظہ کر دیا ایک جوڑا آیا وہ کچھ دونوں میاں بھی گاتے تھے میں نے کہا بھی تم لوگ گا لو اس میں تو گا دیا تو اس طریقے سے وہ ایک ٹیپ یا دو ٹیپ مشکل سے ہوئے اور باقی کے بیس ٹیپ جو تھے وہ رکھے سامنے رکھے ہوئے تھے کہ کیا کریں ایک دن میں دفتر جا رہا تھا میرے یہاں وہ ریڈیو بڑے جو ہوتے تھے وہ تھے اس میں پروگرام لگایا تھا میں نے لگایا تھا کیا تھا یہ تھا برآمدہ دفتر جا رہا تھا اس میں بامبے کا پروگرام تھا اور بامبے میں شہنائی پر بس اللہ شہنائی صاحب بجا رہے تھے اچھا پروگرام تھا آواز صاف تھی ورنہ اس میں اس کے میڈیم ویو ٹرائی ٹرانسمیشن میں اچھا نہیں آتا اتفاق میں دن میں آ گیا تو میں کھڑا مجھے خیال ہے کہ میرا ٹیپ ریکارڈ رہے جو کرنا چاہیے اس زمانے میں وہ ڈاور سسٹم وغیرہ تو نہیں تھا مائکرو فون اور اس کے ساتھ شام کو کچھ لوگ میرے یہاں کھانے پہ آ رہے تھے میں نے انہیں سنایا ڈنڈی میں نے یہ لیا کہ بھائی اس پر اس قسم کے پروگرام رکھو اب چونکہ طبیعتیں مختلف جہت موجود ہے تو ایک ہفتے کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے اردو مشاہرہ ہونے لگا اس کو میں نے کاپی کر لیا یہ شروع ہوا سلسوائے. پھر شروع ہوا احتشام و رقصا صبح کو درس و رات دیتے تھے وہ بھی کیا. کیا. اب وہ سب ایک ہی پر دو تین ٹیپ پر مکس ہو رہے تھے ہو کوئی سسٹم نہیں تھا اس کا ایک میں موسیقی بھی ہے قرآن بھی ہے شاعری بھی ہے گانا بجانا بھی ہے لطیفے بھی ہے میں نے کہا دس از نوٹریز ہیں تو اس کا اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو کیٹیگریز آپ نے کی کہ یہ میوزک کے لیے ہے یہ شاعری کے لیے ہے اور یہ یہ مذہب کے لیے ہے یہ مذہب کے اچھا مذہب کی جو بات ہے اس میں آپ نے قرآن پاک جو ہے وہ پورا ریکارڈ کیا ہے یہ اصل میں میں کمزوری تو نہیں کہوں گا بری بات ہے یہ یہ قرآن کا سلسلہ جو ہے نا بہت بچپن سے میرے ساتھ تھا یہ جب میں نے نازیرہ مکمل کر لیا تھا اور میرے ایک چچا تھے انہوں نے مجھے ایک تحفہ لا کے دیا بچائیے ایک بچے کو ان دنوں چچا تحفہ دیتا ہے بڑا گرام فون اچھا بھونپا کلرفل ہاں پالش کیا ہوا وہ لا کے دیا اس کے ساتھ انہوں نے تین ریکارڈ لا کے اب بتائیے تین کے کی کیا دو لاتے ایک لاتے دس لاتے تین لا کے دیے دو اس میں غزلوں کے تھے محمود سے نگینہ کا غزلیں تھی اور بھائی چھیلا پٹیلے والے کی غزلیں تھی اس کے اندر تیسرا ریکارڈ جو تھا وہ سور رحمان کا تھا کسی قاری نے پڑھا تھا نام یاد نہیں آ رہا اب مجھ میں بچپن سے نقل کرنے کی بھی عادت مجھے اس کا گانا سنا اس کو نقل کیا ان کا گانا سنا وہ نقل کیا <تصفيق> نقل کیا تو وہ غزلوں کو خود کو میں نقل کیا ہی تھا یہ قرآن کے بصور رحمان کو بھی نقل کرنا شروع کیا اچھا <تصفيق> وہ کسی نے سنا کہ یہ بچہ جو ہے یہ قرآن اچھا پڑھتا ہے حال ان کو نہیں پڑھتا کہ میں نے نقل کی ہے اس کی میرا پریت عالمی نہیں انہوں نے کہا جی آج رات کو فلاس ہے لطف اللہ کو وہاں لے جاؤ لیٹ کرت کریں کرت اب وہ سلسلہ معلوم صاحب یہ بچہ پڑھتا ہے تو جہاں جہاں آواز ہوتے صاحب اس کو لے کے آؤ اس کو لے کے آؤ تو جانا راضی میں ہو گیا اسکول میں بھی اسمبلی میں بھی ہمارے ہاں الرحمٰن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالک الدین الفاتح دی اوپننگ اور فاتحت الخطاب the اوپننگ آف the اسکرپچا اور ام القرآن the, the quran as it is variously named has been called the lord's prayer of the muslims It is an essential part of all Muslim worship, public and private, and no solemn contract or transaction is complete unless it is recited. <laughs> بڑے بڑے علماء کے خطاب جو ہے وہ بھی بے شمار ہے ریڈیو پاکستان سے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں رمضان میں ہوتے ہیں سب میرے پاس ریکارڈ ہے اتنے ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے اتنے ہیں وہ ہے ادب کا شاعری اور نثر انڈیا اور پاکستان کے جتنے ٹاپ لوگ گزرے ہیں ابھی تو پچاس سال میں بہت تو گزر گئے نا پچاس ساٹھ سال ایک سال گزر گئے تو وہ ان کی ریکارڈنگ جو میں نے کی ہے وہ ایسی لا جواب اور بے مثال ہے کہ آپ کو اردو ورلڈ میں اس کا مسنہ کہیں نہیں ملے گا یہ میرا دعویٰ ہے لیکن یہ نہیں ملیں گے فیض احمد کا جتنا کلام ان کی زندگی میں چھپا انہیں کی آواز میں آپ کے پاس نہیں لکھا وہ بھی آپ کے پاس ہے مسلمان کے پیارے ہیں حسین درخ نو بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہم خستہ تنوں سے موت کیا مال منال کا پوچھتے ہو ہم خستہ تنوں سے موت کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر میں ہم نے بھر پایا سب لا کے دکھائے دیتے ہیں جو عمر میں ہم نے بھر پایا سب لا کے دکھائے دیتے ہیں اور دامن میں ہے مشتے خا کے جگر دامن میں ہے مشتے خا کے جگر اور ساغر میں ہے خونے حسرت میں دامن میں ہے مشتے خا کے جگر ساغر میں ہے خون حسرت میں ہم نے جو دیکھی ہیں چیزیں مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے آپ کی تمام چیزیں آپ نے زحمت کی مجھے دکھائی اور اس میں جو کمال کی بات ہے کہ کوئی چیز کوئی آدمی کہیں سے معلوم کرنا چاہے کہ فلاں چیز کہاں سے ہم ڈھونڈیں تو آپ چھبیس چھبیس سیکنڈ میں آپ ڈھونڈ کے دے دیتے نہیں وہی نہیں وہی جتنی بھی میری چیزیں ہے ہاں لاکھوں چیزیں میرے پاس ہیں لاکھوں چیزیں ہیں چونکہ جمع کرتا آیا ہوں میں مجھے معلوم ہے خطوط ہے چیزیں ہے کوائنس ہے تو ہے پنسلیں ہیں وہ ہے ربر ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے کب لیا ہے میں نے اب آپ کو بتا دوں گا اگر چھبیس سیکنڈ میں پیش نہیں کر سکا تو مطلب یہ میرے پاس نہیں ہو ف اللہ کیا بات ہے یہ سسٹم کی بات ہے سسٹم کی بات ہے لیکن یہ سسٹم سسٹم آپ بھی کر وہ کرنے کو تیار نہیں ہم سے بھول جاتی ہے ہم نے کہاں رکھی رہتے بھولنا میاں ناراض ہو جاتا ہے میں نے فلاں چیز دی تھی کہاں رکھی سب مجالے جو یاد آئے میں نے بہت سنبھال کے پھر بھی نہیں یاد آتا میں نے زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا تھوڑا بہت کیا جو تھوڑا بہت کیا وہ سب کے سب ڈاکومنٹڈ ہے آپ مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس اب آپ کو یقیناً پتا ہوگا کتنے ہزار گھنٹوں کی ریکارڈنگز ہیں یہ مشکل ہے مجھے پیش کرنا ہزاروں تو ٹھیک ہے ہزاروں وہ کتنے ہیں وہ نہیں میرے کو کیلکولیٹ کر لیجیے معلوم ہو جائے گا آپ کو میں نے کیا ایسے کیلکولیٹ نہیں کیا صرف دو دو دو ایک شعبے میرے تقریباً مکمل ہوئے ہیں ان کا دورہ میں بتا سکتا ہوں اس وقت میں میرپاس بہ کاغذات بتا سکتا ہوں کہ کتنے مثال کے طور پر میں نے کلاسیکل میوزک کو کہ کا ڈیجیٹل میں نے بنا لیا ہے ٹیپ سے اس کو انالاگ سے میں نے ڈیجیٹل کر لیا ہے وہ ایک شبہ مکمل ہو گیا اچھا ہے اس کا کیٹلاگ بن گیا ہے وہ کیٹلاگ مکمل ہے مکمل کے جاری ہے وہ مگر جتنی جتنا بھی ہوا ہے اس کے اس کے اندر تعداد ہے کہ کتنے آرٹسٹ ہیں کیا چیز ہے بول کیا ہے ٹیکسٹ کیا ہے راگ کیا ہے ردم کیا ہے ڈیوریشن کیا ہے یہ کہ کہاں سے بھی آ گیا کہ کس حالت میں آپ کے پاس ہے یہ سب ڈاکیومینٹیڈ ہیں کے بعد نہیں اپنے بے شمار لوگوں کو آپ نے ریکارڈ کیا اب جیسے مسل جوش جیسے آدمی ان کی آپ اتنی ربائیاں کر لی اور لیکن آپ ان کو پکڑتے کیسے تھے ایک وقت میں تو آتے نہیں ہوں گے آپ نے ان کو جمع کیسے کیا ان کو بلایا کیسے بٹھایا کیسے تو یہ تو بڑی مزے کی چیزیں ہوتی ہوں اس میں اس کوئی اس میں تنگ آتا ہوگا کہتا چھوڑو بھائی ہم جا رہے ہیں آپ کے تو نہیں سنانا ہے آپ کو اس میں پہلے تو یہ ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان کو کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے اصل کام تو یہ ہے ایک دفعہ یہ طے ہو جائے باقی سب آسان ٹھیک پھر آپ کیسے گھیر کے طریقے ہزاروں طریقے ہیں فلاں فلاں فلاں ارے بھائی تم ان کو جانتے ہو نا وہ آئے ہوئے ہیں تم جانتے ہو ہاں بھائی جانتا ہوں یار مجھے لے کے چلو اچھا میں بات کرتا ہوں وہ لے گئے ان سے بات کیا لے میں دو دن کے لیے آیا ہوں میں میرے پاس وقت ہی ہے جانا ہے خالہ کے پاس جانا ہے میرے جی کے پاس جانا ہے وہ جانا ہے وہ جانا میں آتا ہوں میں لے جاتا ہوں خیر میری مہربانی اب اللہ نے ان کو دد دماغ ڈال دے کہ اس کا کام کر دوسی بھوسی مت ٹال دو ٹالو مت اب جا رہے ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں راستے بھر سے ان کو چاہے نہ چاہے آپ ان سے ان کو انٹرٹین کرتے, کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے آئی ایم نوٹ اے مین ٹو ٹاک مچ آئی کانٹ ٹاک مگر یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ باتیں اگر لا رہے ہیں پھر گھر پہ لا رہے ہیں پھر بٹھا رہے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں کیسے امپریس کرا رہے ہیں کیسا میرے پھائی ان کا بھی ہے میرے پھائی ان کا بھی ہے آپ اس کو لیں پھر وہ کچھ کرتے ہیں اب اب گھر پہ آ چکے ہیں اتنی مصروفیات کے باوجود آ چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی کہیں گے صاحب ان کی کرو تو وہ بیچاری جو بھی کرتی ہے پکا وکا کے کھلا ولا کے وہ کرتی ہے پھر وہ اس کو لے آ چھوڑ کے آتے ہیں کچھ لوگ ہے کچھ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا پیشہ یہی ہے ہمارا یہ روزی یہی ہے تو ان کو مناسب جو بھی ان کا ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں لیکن بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم از کم اردو ادب میں بہت کم لوگ تھے ایسے تھے جوش صاحب کسے بناتے ہیں او اوکے اچھا جوش صاحب کیسے آدمی تھے بڑا پیارا آدمی <laughs> بڑا پیارا آدمی جوش صاحب جو بڑے پیارے آدمی ایک تو وہ قابل تھے اردو پر عبور رکھتے تھے شاعری ان کی مزاج میں تھی طبیعت ان کی اچھی تھی خاندان اچھا تھا دوستاب تھے سندے والے تھے لوگوں نے ایوارڈ دیے نہرو ان کا دوست تھا یہ تھا وہ سب کچھ تھا مگر آدمی بذات خود بہت پیارا تھا فیض احمد فیض فیض احمد لا جواب آدمی تھا جواب آدمی تھا hmm. بڑے نفیس نفاست پسند بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے تو ایسے hmm. کی انہوں نے کسی سے بگاڑ نہیں کی انہوں نے اپنی زبان سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی زندگی بھر بیس سال تک سکس... اپریل سکسٹی فور سے مارچ ایٹی فور تک بیس سال پورا اس میں کبھی کہیں نہیں ہوئی برابر وقتاً میں ان کو لاتا رہا اور ریکارڈ کرتا رہا کبھی اسے یوں تو اللہ خان صاحب کے دولت خانے پہ جب بھی حاضری دینے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو ان کے کمالات کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو نظر میں آئی ہی جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گزشتہ چوبیس برس میں موسیقی سے بالخصوص اور باقی حلوم اور فنون سے بالحموم جس شقف اور لگن کا ثبوت دیا ہے اور اس اور اس کے ثبوت میں جو بیش بہا بہار ذخیرہ ایک جگہ کیا ہے اور پھر جس محبت سے اس ذخیرے کی شیر و بندی کی ہے اس کے لیے ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کا یہ کارنامہ ہمارے لوگوں کے سامنے آئے گا تو وہ اس اظہار تشکر میں میرے ساتھ شریک ہوں گے بہت پیار سے ملی بہت پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ آپس میں ستارے مل گئے تو وہ جب بھی آتی تھی میں اس کو لے کے آتا تھا اور باہر لے کے آتا تھا اور بیٹھ کر کے دنیا بھر کے قصے کہانیاں باتیں میں نے کہا بھی اس میں تم مجھے یہ کہانی ریکارڈ کرا دو لحاف ریکارڈ کرا دو یہ ریکارڈ کرا دو ان کے بارے میں بتاؤ دلیپ کمار کے بارے میں بتاؤ اس کے بارے میں بتاؤ یہ خوب کی باتیں میں نے بہت کی میرے پاس ڈھیروں اس کا اس کی ریکارڈنگ موجود ہے اچھا پاکستان یہ تو آپ کی ایک فیلڈ ہو گئی ہے اس سلسلے میں ایک اور بات ہے جی یہ اس کی ڈیجیٹل ہو رہی ہے سسٹمیٹک رکھے گئے ہیں لیبلنگ کی گئی ہے پرچے بنائے گئے ہیں نوٹس لکھے گئے ہیں جو بھی ہے وہ ہے اور پھر ان کے کیٹلاگ بنے ہیں جس اسٹینڈرڈ کا یہ کام ہوا ہے اور جتنا حجم میرے پاس موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہنا تو نہیں چاہیے بڑا بول ہے یہ کہیں اور نہیں ہے اچھا, कس, कس بات ب... بنتی ہے خود کرنے سے کسی سے کروانے سے بات نہیں ملتی کروانے okay. سے وہ بات نہیں ملتی جو آپ پسند کرتے ہیں جو آپ کو چاہیے کریں گے تو آپ ہی یہ مجھے معلوم ہوا کہ میں نے بینڈنگ کتابوں کی کیٹلاگ کی میں نے یہاں وہاں سے کروائی انگلینڈ سے کروائی امریکہ سے کروائی جرمنی سے جا کر جرمنی میں بیٹھ کر کے کروائی اٹلی میں جا کر کے وہاں وہاں ٹھہر کر کے ان سے کروائی یہ سب مجھے بڑا شوق ہے بینڈنگ کا لیکن معلوم ہوا کہ سب کہیں نہ کہیں کچھ فی ہے ان میں یہ رہ گیا ان میں ہو گیا وہ خراب ہو گیا وہ بینڈ ہو گیا وہ موسم کو کچھ کرتا اس قسم کی چیزیں ہوئی ایک میرا ڈینش دوست تھا یار آپ خبر نہیں ہے یہ نہیں چلا گیا اس نے کہا لطف یہ تم چاہتے ہونا یہ تم خود کرو گے تو ہوگا ورنہ کہ کوئی تمہارا کام نہیں کر سکتا وہ بات میری دل کلی پھر میں نے سامان لیا سیکھا وہ گیا بیرنگ, گلو مشین تو معلوم ہوا کہ جو کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ خود کریں گے آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے دوست کوئی پروفیشنل آدمی بیٹھ کر یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ کام اس کا نہیں ہے hmm. بدنی سے کرے گا پیمنٹ کے خاطر کرے گا دل لگا کے نہیں کرے گا یہ آپ کا کام ہے آپ کا... کریں گے آب. بس جی آپ کا یہ فلسفہ رہا اور آپ نے اسی پر عمل کیا پوری زندگی اور آپ نے ایک بہت خوبصورت چیزیں بنا کے رکھ جانے, جانے مگر میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ جو میں نے چاہا وہ کر پہ اچھا کھانے پینے کا شوق بڑا سنا ہے بڑا چٹپٹا کھانا آپ کو اچھا لگتا ہے کھانا مرغن نہ ہو قیمتی نہ ہو اس کے اندر میلوجات نہ پڑے ہوں زعفران پڑا ہو اصل ہی وہ نہ پڑا ہو کچھ نہ پڑا ہو مگر جو بنا ہے وہ پیلٹ بلو یہ آپ کی خواہش کوئی بھی چیز بنا دیجئے مگر اچھا بننا چاہیے ذائقہ دار ہونا چاہیے وہ چیز ہے تو وہ چٹپٹا اس کو لگ جائے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو چٹور پن جو ہے وہ اپنی نگاہ پر ہے, ایک, ایک, ہے یہ کوئی چیز ایسی کھائی دی جاتی جو مجھے پسند نہ مصیبت میں ہے مصیبت میں ڈری ہوئی ہمیشہ خبر نہیں ہے کیا کہ بارے میں بولو سلکتا نہیں جس دن اچھا ہوا تو بہت اچھا بنا جسے نہیں بنا کر تو بکواس بس یہ کہاں سے ملی آپ کو یہ وے... خاندان بمبئی میں تھا ہم لوگ بمبئی میں تھے ہم اس وقت پارٹیشن سے پہلے ہم ان کو جانتے تھے अच्छा. ان کے ماں باپ کو ان کو دوستی بہت تھی ہماری ہم آئے تو یہ بھی لوگ آ گئے اب میری بیوی بہت پیاری تھی بہت اچھی وہ خدمت کام بھی کروں میں سنبھالوں میں اسکول بھی چھوڑوں پہ لے کے آؤں اور میرا شوق ہو یہ اپنی جگہ پہ الگ مصیبت اس نے دیکھا ایک موقع تھا کہ ملاقات مل ہوئی تھی یہ تو آتے جاتے تو تھے ہی یہ لوگ تو اس پر کہا کہ میں چھوٹی تو ہوں لیکن یہ حالت تمہاری دیکھ کر کے میں چاہتی ہوں کہ ان کو میں سنبھال اچھا خود انہوں نے کہا یہ وہاں تو... سے ان کی طرف سے انڈیا इं, میں پچاس سال سے ان کا ساتھ وہ بچے چھوٹے تھے ان کے ساتھ دوستی بھی تھی دوستوں میں گزر گیا سے نہیں گزرا کی دوستی اما کے ساتھ اب اپ کے جو کلیکشنز میں جیسے باتیں ذکر نکلا ہے اس میں آوازوں کا کلیکشن ہے اس میں کوائنز کا کلیکشن ہے یہ تو وہ تو نیم کلیکشن چھوٹے موٹے جو ہیں وہ تو اوروں کے پاس ہم سے اپ نے لیڈر کی بھی چھوٹی چھوٹی اور لاکھوں زیادہ بڑے ہیں صرف ایک کلیکشن جو جو ویس پریزرویشن کا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی وقت ہے اور کوئی اس کو سمجھ نہیں رہا اس بات کو اچھا اب آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے یہ جو آپ نے اتنا خزانہ جمع کر لیا ہے اس کا کیا ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ بڑے لوگ وہاں سے کوئی یہ کنسورٹیم بنا کر کے بنا کر کے اس کو خرید لے مجھ سے پھر کچھ کرے وہ وہ لوگ ایڈ کرے کچھ وہ کریں یہ تو ایک ماڈل بنا ہوا ہے نا ماڈل بنا ہوا ہے اب آپ اس میں سندھی شامل کر لیجیے پنجابی شامل کر لیجیے بروہی شامل کے لیجے وہ شامل کے لیجیے وہ شامل کر لیجیے باہر سے ہندی لیجے لیجیے آپ اس کے تمل لے لیجیے تیلگو لے لیجیے گجراتی لے لیجیے مراٹھی لے لیجیے بنگالی لے لیجے جس آل اوورس سکتے مگر ایک نیوکلس تو قائم ہو جہاں جا کے لوگ کہ بھئی سب کانٹینٹ کی چیزیں کس کے پاس کیا کیا ہے کلچر کی ان کی زبان کیسی ہے ان کا ادب کیسا ہے ان کا میوزک کیسا ہے ان کا وہ کیسا ہے یہ نہیں کی ابھی تک کوئی ایسی خواہش کوئی ایسی چیز کوئی نہیں ایسی ہوتی تو کر رہا ہوتا ہوتا مزہ دیکھو پھر اس کا مزہ دیکھو کئی چیزیں ہیں راستے میں پھل دیکھ لیا اچھا اچھا معلوم ہوا یہ زیادہ گاڑی لے کے آگے چلے گئی میں نے کہیں بھی روک روک نہیں جی پھر کہیں اور مل جائے گا گھر میں آئے معلوم ہوگا کہیں سامنے گھر سے تحفہ وہی وہی پھلا آ گئے آپ کے پاس کیا بات ہے ایسے کئی چیزیں روز ہوتی ہی. چاہتے ہیں ہو جاتا چاہتے ہیں اللہ میاں کی بڑی دوستی ہے آپ کیا کے ساتھ اللہ ہم ہم, ہم پر ہے دینے والے کوئی بات میں ہم تو مانگنے والے ہیں ہم تو یہ لوگ ہیں یہ تو نہیں ہیں کسی بات سمجھا سننا نہیں چاہتا سننا نہیں چاہتا یہ جو قرآن پر میں کام دو پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں میں اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے لاسٹنگ ان شاء اللہ شعر شاعری تو خیر بگہ گانا بجانا رتفلا صاحب جتنی دفعہ آپ سے ملے دل نہیں بھرتا آج بھی جتنی باتیں آپ سے کی بس وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کا خزانہ یہ ہمارا خزانہ لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں چیز کو وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے تو آپ سے جو آج ہماری نشست رہی جو آپ سے ہماری گفتگو رہی وہ میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا سرمایہ آپ آپ کی مہربانی ہے اور اس کا کرم بہت شکریہ آپ کا یہی پر ہم ختم کریں گے بات لیکن خواتین و حضرات جس طرح لطف اللہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنا کام کر کے اور جب مطمئن ہوتے ہیں تو دل مطمئن ہوتا ہے آج ان سے گفتگو کر کے جو میرے اندر سرور پیدا ہوا ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا لیکن بات صرف یہ ہے کہ ان جیسے لوگ جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ غلط نہیں کیا ہمارے ملک کا اتنا بڑا سرمایہ جس کا ہم لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے ہم نے ان کو کیا دیا ہے ہم نے کچھ نہیں دیا ہم صرف یہی یہ دے سکتے ہیں کہ ہم ان کو محترم جانے معتبر جانے اور اپنے ان جتنے بھی ہمارے لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے لوگ ان کی صف میں ان کا شمار ہے اور شمار ہوگا آج ہم ان سے گفتگو کر کے جتنا خوش ہوئے ہیں آپ جب ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک شخص اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا لطف اللہ صاحب ان کی مثال ہے اب آپ ان کی باتیں آپ نے سنی میں صرف اسے آگے کچھ کہنا نہیں چاہتی کیونکہ جو بازار ان کی گفتگو میں تھا میرے کہنے سے شاید کم ہو جائے اجازت چاہوں گی خدا حافظ